أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنكر أمة أخرجت للناس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 قبا میں چار دن یا بارہ دن قیام, قیام, قیام کے بعد تب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد من حضرت بن مالک رضی اللہ وہ جو آپ کے خادم خاص وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا خوشی کا دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور اسی جگہ پر جا کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی مسجد نبوی تعمیر, تعمیر ہوئی ہے آپ مدینہ منورہ چلے آئے ساتھ اور صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے آئے لیکن مدینہ منورہ میں نبی کریم صحابہ کرام کے سامنے کئی مسائل درپیش تھے تو پہلا کام تو یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے <discretion> کیا کام کیا, کیا, کیا, کیا انسار کی؟ کی؟ <mahdollisimus> کے درمیان درمیان بھائی چارگی کا قائم کر دیا کائم کر دیا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 اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر شہید ہیں یا مر گئے اللہ انہیں بہت اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رابط ہے الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <الحمد> <الرحمن> الرحیم مالکی ان لا اللہ الا اللہ ون ان سیدنا و مولانا محمد ابدول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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا یہ تقریباً حج اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے تقریباً دو مہینے یا اس سے کچھ کم بند رہا ہے اس لیے کہاں تک بات پہنچی تھی اور معاملہ کہاں تک پہنچا تھا ہم خود بھی بھول گئے ہیں اور شاید آپ لوگ بھی بھول گئے ہوں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوبا میں, میں ورود تک اور پہنچنے تک معاملہ پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جمعہ کی شب کو نکلے تھے اور تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے رہے غار ثور میں ہے نا پھر تین دن کے بعد پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہی کو رات ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر کے راستہ بدلتے ہوئے جو عام راستہ مدینہ منورہ جانے کا تھا اس راستے پر آپ نہیں چلے راستہ بدلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے کی یا آٹھ دن کی مسافت طے کر کے بارہ ربیع الاٹھ ربیع الاول پیر کے دن موافق بیس ستمبر چھ سو بائیس عیسوی کو جو یہ بارہ نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چودہواں سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کو پہنچ گئے ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اہل خبا کو اتنا مل چکی تھی اہل مدینہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں لہذا وہ لوگ یہ اندازہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے سات دن آٹھ دن چھ دن میں پہنچیں گے اسی حساب سے وہ باہر نکل کر کے آپ کا انتظار کیا کرتے تھے لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن تک کہاں رک گئے تھے غیر ثور میں رک گئے تھے تین دن تک پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کا جو سیدھا راستہ تھا آپ اس پر نہیں چلے آپ اس پر نہیں چلے شمال میں آنا چاہیے تھا تو آپ جنوب کی طرف گئے پھر اس کے بعد آپ مغرب کا راستہ لیے پھر اس کے بعد آپ نے مشرق کا راستہ لیا پھر جنوب اس طریقے سے آپ کو وقت میں کافی تاخیر ہوئی ہے تو صحابہ رام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا معمول تھا کہ روز آنا صبح فجر کے بعد اپنے شہر سے قبا سے باہر نکل جاتے اس لیے کہ پہلی منزل کیا ہوتی تھی قبا ہوتی تھی جو اس وقت مدینہ منورہ سے خاری تھی آج مدینہ منورہ کے اندر وہ آ گئی ہے نکل کر کے انتظار کرتے رہتے اس راستے سے لیکن جب دیکھتے کہ اب دھوپ تیز ہو گئی ہے اس لیے کہ یہاں جانتے ہیں کہ اگست ستمبر کے اندر اچھی دھوپ رہا کرتی ہے دھوپ تیز ہو گئی اور اب دھوپ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا تو وہ لوگ اپنے گھر واپس جایا کرتے تھے مایوس ہو کر کے یہی ان کا معمول تھا کہ اچانک ایک دن وہ لوگ گئے اور آپ کا انتظار کر کے واپس آ گئے ایک یہودی چونکہ یہود بھی وہاں رہا کرتے تھے ان کو بھی اترا ہو گئی کہ یہ لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر یا قلعے کے اوپر چڑھتا ہے کسی کام سے کسی ضرورت سے تو دیکھتا ہے کہ دور سے ایک قافلہ آتا دکھائی دے رہا ہے جو چار چھ آدمیوں پر مشتمل ہے وہ قافلہ اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ چونکہ قبا کی طرف بڑھ رہا ہے یہ قافلہ قبا کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ وہی قافلہ ہے جس کا انتظار انسار اور اوسطر قدرت کے لوگ کر رہے ہیں چنانچہ وہیں پر بالکل خود ہو کر کے وہ چیختا ہے اے عرب کے لوگوں یا بعد روایات میں ہے کہ اے قیلہ اس لیے کہ ان کی تھم ماں جتنے انصار وہاں آباد تھے ان میں سب کی ماں کون تھی ان کا نام قیلہ تھا اے قیلہ کی اولاد تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ دیکھو آ گیا ہے یہ سننا تھا کہ تمام مسلمان جو کوبا میں رہتے تھے وہ اپنے ہتھیار اٹھا لے کر کے باہر نکل گئے اپنے ہتھیار لے کر کے باہر نکلے اور دور ہی حرہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کوبا میں اوس کا قبیلہ رہا کرتا تھا جو بنو امر اوف کہا تھے بنو امر بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں سوم ابن حدم نامی صحابی یا سعد ابن خیثمہ کے میزبانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا میں وارد ہونا تھا کہ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی بلکہ ایک صحابی برا ابن آصب کہتے ہیں کہ ہم نے اہل مدینہ کو جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہوتے دیکھا ہے یہاں تک کہ کسی کو اتنا خوش ہوتے ہم نے نہیں دیکھا حتیہ کی لوڈیاں بھی یعنی خود وہاں کے بڑے لوگ نہیں لوڈیاں بھی جوش سے اور شوق سے پگارا کرتی تھیں قدیم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قدیم رسول اللہ قدیم رسول اللہ اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آمد پر چاروں طرف سے قبا ہی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے لوگوں کو جب اطلاع ملی تو پورا مدینہ تکبیر سے گونج اٹھا سارے کے سارے لوگ عمر پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں اس لیے کہ آپ کو بہت کم صحابی تھے جنہوں نے دیکھا تھا مشکل سے ستر کے قریب صحابی رہے ہوں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا ورنہ سارے لوگوں نے آپ کو مدینہ منورہ کے دیکھا نہیں تھا تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو فضیلت بخشے تو سارے کے سارے لوگ امٹ پڑے لیکن ہوا یہ کہتے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ کے ساتھ تھے تو لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ کون اللہ کے رسول ہیں اور کون حضرت ابو وہ بکر ہے جو جانتے جو پہچانتے تو ٹھیک ہے یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر کچھ دھوپ آ گئی تو سی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر تان کر کے سایہ کر لیا اس پر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کون ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم یہ ہیں ساتھیوں لوگوں کی آمد کا یہ حال تھا کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو وہاں پر پہنچے صرف مرد نہیں عورتیں بھی صرف آزاد ہی نہیں غلام اور لوڑیاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کے لیے وہاں پر پہنچ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبا میں چار دن یا بارہ دن یا چوبیس دن قیام فرمائے اس لیے کہ وہاں سے آپ مدینہ منورہ کے لیے جمعہ کے دن رخصت ہوئے ہیں تو جب پیر کے دن پہنچتے ہیں تو پیر منگل بدھ جمع رات اور جمعے کی صبح ہے نا اور اگر ایک ہفتہ اور گزارے تو گوجا آپ بارہ دن وہاں پر ٹھہرے ایک ہفتہ وہ اور چار دن یہ یا چوبیس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں گزارا اور آپ وسلم کلسوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے رہے اور انہیں کے ہاں ٹہرے رہے انہی دنوں میں تین دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حتی علی بن ابن طالب بھی آ کر کے مل گئے اس لیے کہ آپ سلس نب طالب کو اپنی جگہ پر چھوڑا تھا کہ جو امانتیں ہیں لوگوں کے ان کو واپس کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام کے دوران ایک بڑا اہم کام کیا وہ کام کیا تھا مسجد کی تعمیر مسجد کی تعمیر آج جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اور آپ لوگ عمرے اور حج پر جاتے ہیں تو اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں جو مدینہ منور مسجد نبوی سے تقریباً تین میل کی دوری پر ہے چار یا پانچ چار یا پانچ کلومیٹر کی دوری پر ہے مسجد نبوی سے یہ جنوب کی جانب ہے یہ جنوب کی جانب ہے وہاں پر ایک مسجد ہے اسے مسجد خبا کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی جب اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی تو یہ مسجد جیسا کہ علماء نے ناپا ہے اور کہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ مسجد اڑسٹھ ذرا لمبی اور تقریباً اتنی ہی چوڑی تھی اڑسٹھ ہاتھ اور ایک ہاتھ تقریباً باسٹھ سینٹی میٹر کا ہوا کرتا ہے ایک ہاتھ تقریباً کتنا ہوتا ہے موسط درجے کا باسٹھ سینٹی میٹر گویا آدھے میٹر سے زیادہ کا ہوتا ہے اس لحاظ سے گویا یہ مسجد کوئی چھوٹی نہیں تھی اس لیے کہ تقریباً اس کی لمبائی چالیس میٹر رہی ہوگی اور چوڑائی بھی چالیس میٹر رہی ہوگی اس وقت کے لحاظ سے مسجد کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ چالیس میٹر لمبی چاسی بھی چالیس میٹر چھوڑی اس وقت تو اس سے بہت بڑی ہوئی ہے مسجد ہے لیکن اس وقت بھی اتنی لمبی مسجد تھی ساتھیو یہی مسجد ہے جس مسجد اور جس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مسجد میں آیت اپنا دل فرمائی ہے ل مسجد ان اس عالت تکوا من اولی رجا لو حب نا تو واللہ یحب المخترین وہ مسجد جسے پہلے ہی دن سے تقوا پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے جس مسجد کی بنیاد تقوا پر رکھی گئی ہے اسی لیے کسی اردو شاعر نے کہا ہے شاید حفیظ جالاندری نے یہ مسجد اولی بنیاد تھی تاج شعاری کی تعت گزاری کی یہ مسجد اولی بنیاد تھی تعت گزاری کی صفا کی صدق کی تکوا کی اور پرہیز گاری کی یہ پہلی مسجد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رکھی ہے جسے مسجد قبا کہا جاتا ہے اس مسجد سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں زیارت کا شوق رہتا ہے لیکن یہ احتساب اور ثواب کی نیت نہیں رہا کرتی ہم وہاں جائیں تو ہمارے اندر یہ ثواب کی نیت رہنی چاہیے سنن ترمنی میں سنن ابن ماجہ میں مسند احمد میں حضرت سہل نے حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر وضو کرے وضو کرے اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قبا آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے جو شخص ہے بعض لوگ آپ کے ساتھ گئے ہیں مسجد نبی سے چلو بھائی قبا چلتے ہیں وضو کر لو اے چلے گا وہاں پر وضو کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے وہاں وضو کی جگہ ہے وہاں مسجد نبوی کے مقابلے میں وضو کے لیے آرام سے جگہ مل جاتی لیکن یہاں زیادہ بھیڑ رہتی وہاں بھیڑ نہیں رہا کرتی وہاں بڑی وسعت ہے سب چیز ہے لیکن یہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ اسی شکل میں ہے کہ انسان اپنے گھر سے یا جائے قیام سے وہاں سے وضو کر کے نکلے آپ وضو کر کے نکلئے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے دوبارہ وضو کی تجدید کر لیجیے آپ لیکن یہ ثواب آپ کو کب ملے گا جب کہ آپ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلیں گے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے پھر مسجد قبا آئے اور اس میں دو رکعات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک بار ضرور مسجد قبا کی زیارت کیا کرتے تھے ہفتے میں ایک بار شاید وہ دن ہفتے کا ہوا کرتا تھا آپ ہر ہفتے صبح پیدل جایا کرتے تھے اور مسجد قبا کی زیارت اور وہاں کے لوگوں سے سلام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں قیام کے درمیان آپ نے وہاں پر کس کی بنیاد رکھی ایک مسجد کی ساتھیوں یہی سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے شاید آخر میں, میں نہ عرد کر سکوں کہ مسجد کی تعمیر اسلام میں اور شریعت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے نبی علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے گھر کا اور رہائش کا انتظام کرنے سے پہلے پہلے کس چیز کا انتظام کیا ہے مسجد کا انتظام کیا ہے آج ہم اپنے لیے دنیا کے اندر گھر کی فکر تو کرتے ہیں لیکن مسجد بنانے کے لیے چندہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں کسی کو آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت اللہ ماشاء اللہ جو اربوں میں کھیلتے ہیں ان کے علاوہ کہ کوئی آدمی اپنے پیسے سے مسجد بنانے کی فکر رکھتا ہو اپنے پیسے سے بلکہ بہت سے لوگوں کو تو پائیں گے کہ وہ مسجد بنوانے کو اپنے لیے ایک روزی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے کہ چندہ کر کے آئیں گے اپنی محنتانا بھی اس میں لیں گے اور مسجد بھی بن جائے گی میں نہیں کہتا ان کا عمل ادر سے خالی ہے اگر ان کو ضرورت ہے اور مسجد کی ضرورت ہے اور کوئی آدمی نہیں کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عدر دے گا لیکن اصل جو ثواب کی بنیاد ہے جو شرعی مسئلہ ہے ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی آدمی مسجد بنانے کے لیے چندہ نہیں کرتا تھا جیسے اپنے لیے گھر بناتے تھے ویسے ہی ذہن ان کا بنا رہتا تھا کہ ہمیں کیا بنانی ہے ایک مسجد بھی بنوانی ہے لیکن آج جہاں دیکھ لیجئے لوگ حالانکہ اگر چاہیں تو اس گاؤں والے اس علاقے والے آسانی سے جیسے اپنے گھر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنا کھیت بنانے کے لیے اپنا گھر بنانے کے لیے دل کھول کر کے پیسہ خرچہ کرتے ہیں اگر ایسے پیسہ خرچہ کریں تو باہر سے چندا مانگنے کوئی ضرورت نہ پڑے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس بات کا اہتمام کیا جی حالانکہ چند دن کے لیے آپ ٹھہرے تھے چار دن ہے یا بارہ دن ہے پھر بھی وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی پھر اس کے بعد کوبا میں چار دن بارہ دن یا چوبیس دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا سے دور ایک آبادی تھی جسے یثرب کہا جاتا تھا جو اس دن سے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اس دن سے اس کا نام مدینت النبی پڑ گیا ہے کیا نام پڑا ہے مدینہ کے معنی ہوتا کیا ہے مدینت الغاد کیا معنی ہوتا مدینت الزلفی جی سٹی سیدی. سٹی کا ہوتا ہے مدینت النبی نبی کا شہر حالانکہ اس کے اور بھی نام ہے طابہ نام ہے طیبہ نام ہے مدینہ منورہ کا بہت سے نام ہیں لیکن زیادہ مشہور کون سا نام ہے مدینہ ہے تو اب اگر المدینہ کہا جاتا ہے تو اس سے کون سا مدینہ مرا ہوتا صرف مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا وہی مراد ہوا کرتا ہے تو پہلے اس کا نام کیا تھا یثرب تھا یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے یثرب کی تاریخ رکھوں کہنے کا مطلب کہ کوبا سے شمال کی طرف ایک آبادی تھی تین میل کی دوری پر جسے یثرب کہا جاتا تھا وہاں بھی وہی لوگ آباد تھے انہیں کے خاندان والے جو لوگ کبا کے اندر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ننیہال بھی کہاں تھا یثرب میں تھا جو بنو نجار کہلاتے تھے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں کبا میں ٹھہرنا نہیں تھا کہاں جانا تھا اپنے ننیہال یا اپنے والد کے نیحال میں ٹھہرنا تھا اسی لیے آپ سے لوگوں نے پوچھا اس لیے کہ کوبا میں جب آپ پہنچے ہیں اور مدینہ میں آپ پہنچے ہیں تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی اور ہر ایک کا کہنا یہ تھا اے اللہ کے رسول صلاح وسلم میرا گھر بھی حاضر ہے میرا مال بھی حاضر ہے آپ جو چاہیں لے جہاں چاہیں ٹہرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں بروں نجار کے ہاں ٹھہروں گا کہاں نجار کے ہاں لیکن مشکل تھی کہ برون نجار بھی قبیلہ بہت بڑا تھا نجار بھی قبیلہ بہت بڑا تھا باپ ٹہرے کہاں جو آپ کے والد کا ننیال تھا یا آپ کا ننیہال تھا یہ بھی قبیلہ کیا تھا بہت بڑا تھا آپ ٹھہرے کہاں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا وہ آگے آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب کوبا میں چار دن یا بارہ دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا کشت کیا لیکن جانے سے پہلے بنو نجار کو آپ نے اطلاع دے دی کہ آج میں مدینہ کے لیے روانہ ہونے والا ہوں تو بنو نجار کے پانچ سو لوگوں نے کتنا پانچ سو لوگ ہتھیار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت چاشت کے وقت ان لوگوں کے جرو میں ان لوگوں کے درمیان میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا یہ جمعہ کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے ابھی مشکل سے آپ ایک میل آئے ہوں گے آگے آپ آہی ایک میل آئے ہوں گے کہ ایک وادی پڑتی ہے اس وادی میں انسار کا ایک اور قبیلہ آباد تھا جسے سالم ابن عوف کہا کرتے تھے آپ قبا میں کہاں ٹھہرے تھے عمر ابن اوف کہاں ٹھہرے تھے قبیلے میں اور انہی کا انہیں کے خاندان کا دوسرا حصہ کہاں آباد تھا وادی میں آباد تھا ان لوگوں نے اسرار کیا تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک خاندان کو قیام کر کے عزت اور شرف بخشا تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے اور یہیں پر ٹھہرے تو یہیں پر جمعہ کا وقت ہو گیا کس کا وقت ہوا جمعہ کا وقت ہو گیا آپ لوگ اگر قبا سے مدینہ مسجد نبوی سے قوبا کی طرف جائیں تو آدھی دور سے زیادہ جائیں گے تو بائیں طرف وادی میں آپ کو ایک مسجد ملے گی جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے یہی وہ مسجد اسی جگہ یہ مسجد بنی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پہلا جمعہ پڑھا تھا اپنی زندگی میں آپ نے پہلا جمعہ پڑھا تھا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا جس خطبے کے اندر اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی تھی اور آخرت کے لیے تیاری کی طرف دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید طرف لوگوں کو بلایا تھا اور آخرت کے لیے تیاری کی آپ نے دعوت دی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالب نے عوف میں پہنچے بنو سالیم کے اندر تو آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اس وقت ساتھیوں میں اپنے الفاظ میں اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا ادیب میں تو کچھ نہیں ہوں بڑے سے بڑا ادیب بھی مدینہ منورہ خسن یثرب اور بنو نجار اور بنو اوس کی کیا کیفیت تھی انہیں الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادی میں خاص ہیں جب مدینہ منورہ پہنچے آپ تو ان کی عمر تقریباً نو سال کی تھی کتنی تھی نو سال کی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا خوشی کا دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے رسول وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں بلکہ وہ بیان کرتے ہیں مدینہ منورہ مکمل طور پر منور ہو گیا تھا ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اس شہر کے رہنے والے سارے لوگوں کو جتنی خواہش تھی جو کچھ وہ مانگ سکتے تھے وہ سارا کا سارا مل گیا ہے اور کہا دوسرا دن اتنے غم کا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا وہ کون سا دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں لوگوں کے دماغ دلوں پر کس قدر خوشی کی لہر دوڑی ہوگی ساتھیوں روایات سے اور سچی روایات سے پتا چلتا ہے کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھی اس لیے کہ گلی اور کوچے کے جو راستے تھے مردوں اور بچوں سے عورتوں کے دیکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی تو عورتیں اپنے چھتوں پر چڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو سرما لگا رہی تھی گلیوں کے اندر کوچوں میں صرف ایک ہی آواز تھی یا محمد یا رسول اللہ اور جا محمد جا رسول اللہ بلکہ تاریخ کے اندر کچھ ترانے محفوظ ہیں کہ ان عورتوں نے ان لوڈیوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانے پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور وہ ترانے عربی میں بلکہ جو لوگ غیر عربی ہیں وہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ تلا البدر علینا من یا تلوا وہ جب شکر ما مد علیہ دا علامہ سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے کہ وہ پہاڑی جو کہ ہیں وہ پہاڑی جو کہ ہیں سوئے جنوب چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا ہے اطاعت فرد تیرے حکم کی بھیجنے والا ہے تیرا کیبریا اور خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال یعنی آپ کے ننیال کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں وہ خوشی سے گیت گاتی جا رہی تھی نہ یادن محمد محمد منجار ہم بنو نجار کی لوڈیاں ہیں ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور ان کا پڑوس ہمارے لیے کس قدر خوشی کا سبب ہے کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دب بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے گلی کوچے خدائی حمد سے معمور تھے سارے نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی درور درود و ناد کی کے, درود و نات کے نغمات کی آواز آتی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تمام بچیاں خوشی سے گا رہی تھی بلکہ ایک روایت میں سواری سے ایک جگہ اتر گئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو تھیں ان کے پاس تشریف لے گئے آپ اور کہا تو ہم سے محبت کرتی ہو ان بچیوں نے کہا کہ نام یا رسول اللہ اللہ یا رسول اللہ جی اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑا پیارا جملہ کہا تھا اللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان قلبی بھی میرا دل بھی تم سے محبت کرتا ہے تو ارد کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے روانہ ہوئے تو ہر طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبہ کہنے کے آواز آ رہی تھی ہر صحابی کی ہر انصاری کی یہ خوشی تھی کہ کاش کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ٹھہر جائیں اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلاح تشریف لے آئیے ہم اپنی جان سے بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں اور اپنے مال سے بھی آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں بلکہ لوگ یہاں تک جراط کرتے تھے کہ آگے بڑھ کر کے آپ کی اگلی کی نکیل پکڑ لیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں آئے میرے گھر میں آئیں لیکن ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور حکمت دیکھیے آپ اپنے طور پر جس کے یہاں چلے جاتے دوسرے کے دل میں تکلیف ہوتی کہ نہیں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں جس کے یہاں بھی جاتے دوسرے کے دل میں کہ ہمارے ہمارے اوپر کس کو دوسرے کو فوقیت دی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اس اونٹلی کی نکیل کو چھوڑ دو دعوها اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو اس کی اٹھنی کی نکیل کو چھوڑ دیا گیا اللہ کے حکم سے جاتی رہی ہر شخص دعائیں کر رہا تھا کاش کی یہ اٹھنی میرے دروازے پر آ جائے میرے دروازے کے سامنے بیٹھ جائے لیکن چلتے چلتے چلتے چلتے یہ اٹھنی وہاں جا کر کے بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے وہی جا کر کے بیٹھی جہاں مسجد نبوی تعمیر ہے روایات میں آیا کہ آپ ابھی تک اترے نہیں پھر وہ اٹھنی اس سے اٹھتی ہے اور آگے طرف جاتی ہے پیچھے کی طرف جاتی ہے آگے دائیں بڑھتی ہے لیکن اس کے بعد پھر آ کر کے اسی جگہ پہ دوبارہ بیٹھ جاتی ہے جب دوبارہ بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر گئے آپ کا اترنا تھا تو پوچھا آپ نے کس کا گھر اس جگہ سے زیادہ قریب ہے کس کا گھر اس جگہ سے اس لیے کہ اونٹنی میرے حکم سے یہاں نہیں بیٹھی ہے میری خواہش سے نہیں بیٹھی ہے کس کے حکم سے بیٹھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیٹھی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہاں سے کس کا گھر زیادہ قریب ہے بات از ہی میں ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت خار بن زید ابو ایوب انصاری رکھ دی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے آئے اور نبی کریم صاحب کا جمع اٹھا کر کے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اور دوسرے صحابی اسعد ابن زورارا نے جو کچھ نہیں ملا تو نے اونٹنی کی نکیل پکڑی اسے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے اب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا المرء اما رہی آدمی کا سامان جہاں جائے گا وہ بھی وہیں پر جائے گا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں قیام کرنا قبول فرما لیا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے اور اسی جگہ پر جا کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے مسجد نبوی کے بارے میں شاید ابھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے یہاں تو گئے ہیں ان کا گھر دو منزلہ تھا ان کا گھر کیا تھا دو منزلہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کی خواہش تھی آپ منزل میں جا کر کے ٹھہرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دیکھو مجھے آرام ہے کئی اعتبار سے نیچے کی منزل میں رہنے میں اولاً تو یہ ظاہر بات اوپر اترنا چاہنا دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے ملاقات کرنے آتے رہیں گے ہر ایک کے لیے اوپر کی منزل میں جانا پھر تمہیں بھی نیچے رہو گے ڈسٹرب ہوگا لہذا مجھے نیچے ہی کی منزل میں رہنے دو اور تم جا کر کے اوپر کی منزل میں رہو شروع میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو یہ قبول کر لیا کہ ہاں ہم اوپر کی منزل میں رہتے ہیں لیکن ساتھیو دو واقعہ ایسا پیش آیا کہتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجبور ہو گئے کہ اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدد ہو جائیں کہ اوپر کی منزل میں کون رہے آپ ہی رہیں گے میں نہیں رہو گا وہ دو واقعے ایک کیا ہے ساتھیوں مستدرک حاکم میں اور صلیت ابن حشام میں ایک واقعہ اس طریقے سے مروی ہے کہ ایک دن ابو ایوم انساری اوپر کی منزل میں تھے اور ظاہر بات ہے دھیرے دھیرے اب کیا ہے سردی کا موسم آتا جا رہا تھا ستمبر پہنچا تھا نا اکتوبر نومبر ہے نا ستمبر اکتوبر آ گیا تھا ظاہر بات ہے دن میں تو گرمی ہی لیکن رات میں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تر ان کی بیوی دونوں تھے کہ پانی کا جو مٹکا تھا وہ فٹ گیا پانی کا مٹکا فٹ گیا اور ظاہر بات چھت کس کی تھی مٹی کی نہیں ہوگی اور وہ بھی گھاس پھوس کی اگر پانی کو ویسے رہنے دیا جاتا تو کیا ہوگا پانی کہاں آئے گا نیچے آ کر کے گرے گا ان دونوں کے پاس جو لحاف تھا اوڑھنے کے لیے جو چادر تھی اس چادر کو لے کر کے جلدی جلدی پانی سکھاتے رہے کہ کہیں ایک قطرہ نبی کریم سے اوپر جا کر کے نہ گر جائے پوری رات ان کی اسی میں گزر گئی اسی خوف میں کہیں پانی جو ہے نیچے تو نہ گر جائے دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ وہ دونوں میاں بیوی اوپر کی منزل میں تھے اچانک خیال آیا کہیں ہم لوگ اس جگہ تو نہیں ہیں جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ہم اس جگہ تو نہیں ہیں آرام فرما رہے ہیں لہذا کہے کہ میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر اس طرف جاتے ہیں تو ڈر ہوا کہیں یہاں تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں پھر اس طرف جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک کنارہ پکڑ کر کے ان لوگوں نے رات گزاری اس کے بعد صبح کو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحتہا آج کے بعد سے میں اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر کے اوپر کی منزل میں رہنا قبول کر لیا اور حضرت ابو ایوب انصاری ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوری آپ کی پوری میزبانی کیا کرتے تھے آپ کے لیے دونوں وقت تینوں وقت کھانے کا سامان بھی وہی بھیجا کرتے تھے اس لیے کہ اللہ نے اچھا مال دیا تھا کسی کو اس میں انہوں نے شریک کرنا نہیں چاہا بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ پہلے برتن اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے اور جو لے جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کس طرف سے کھا ہے اس لیے کہ آپ ساتھ اور بھی کھانے والے رہا کرتے تھے نا پوچھتے تھے کہ آپ نے کس طرف سے کھایا ہے اور جانتے ہیں ایک برتن میں کھانے کا آج بھی عرب میں وہی رواج چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں تو بڑا ایب سمجھا جاتا ہے نا لیکن ان کے ہاں کوئی ایب نہیں ہے بلکہ آپ کھا کر کے اٹھے دوسرا آدمی آ کر کے کھانا شروع کرے گا مرد کھا کر عورتیں آ کر کے اسی برتن میں دیکھتے ہیں شادی ہوتی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر ایک ہی چلتا ہے تو جو لے کے جایا کرتا تھا وہ اسے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول سے اپنا دستے مبارک کہاں پر رکھا ہے تو بتاتا ستے ابو انصاری اسی جگہ سے کھانا شروع کرتے ہیں ایک بار انہوں نے ایسا کیا کہ کی تھوڑا سا ایسا کھانا بنایا کہ اس کو مہک کے لیے اور لذت پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر کچا لہسن بھی جو پتا ہوتا ہے اس کا ڈال جانتے ہیں بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں لہسن ڈالے وہ مزہ یہ چٹنی بنانی ہے آپ کو تو اس میں کچا ہی لہسن تو پکا کے تو ڈالیں گے نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے کچ... سلاد بنانی ہے تو اس میں کچی ہی پیاز رہا کرتی اس بعد ایسے کھانے ہوتے ہیں جس کے ساتھ کیا ہے اس کا لازمی جو کچا پیاز اور کچ... کچی پیاز اور کچا لہسن رہا کرتا ہے تو ایک ایسا کھانا بنایا جس میں لہسن ڈالا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور واپس آ گیا اس میں کہیں انگلی نہیں لگی تھی بہت پریشان ہوئے کہ آخر آج آپ نے ہمارا کھانا کھایا کیوں نہیں ہے ہمارا کھانا کیوں نہیں کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے پوچھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے ایسوں سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے یعنی فرشتوں سے اور انہیں لہسن کی بو پسند نہیں ہے اسی لیے ساتھیوں لہسن کھا کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے خصوصی طور پر اگر کچا لہسن ہو تو یا اگر پکا ہو یا زیادہ مقدار میں ڈال دیا گیا ہے تو اسے کھا کر کے مسجد میں آنا نہیں چاہیے کیوں مسجد میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں جنہیں لہسن کی بو پسند نہیں ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد سے میں بھی لہسن نہیں کھاؤں گا عرض کرنے کے حضرت ابو ائوب انساری کے یہاں آپ وسلم کافی دن تک رہے بعض روایات کے مطابق آپ آب وسلم ابو عیوب انساری کے ہاں سات مہینے ٹھہرے رہے ہیں کہا کتنے دن سات مہینے رہے ہیں لیکن کوئی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہے آپ مدینہ منورہ تو چلے آئے ساتھیوں اور صحاب کرام مدینہ منورہ چلے آئے لیکن مدینہ منورہ میں نبی کریم اکرام کے سامنے کئی مسائل درپیش تھی اس لیے کی مدینہ منورہ میں اس وقت کوئی اربوں اور کھربوں میں کھیلنے والے تاجر نہیں تھے اور مدینہ منورہ کوئی ایک دو مہاجر نہیں آئے ہوئے تھے دسیوں پچاسوں کی تعداد میں مہاجر آئے ہوں گے سو سے زیادہ مہاجر بلکہ کئی سو وہاں پر پہنچے ہوں گے ایک بارگی ان تمام لوگوں کا انتظام کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس لیے کہ مہاجر جو آئے تھے اپنے ساتھ کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں لائے تھے اپنے ساتھ کچھ مال لے کر کے بھی نہیں آئے تھے اس لیے کہ مکہ کے لوگوں نے مہاجرین کو جیسا کہ پچھلی مجلس میں گزرا ہے پیسہ اور مال لانے کی اجازت بھی تو نہیں دی ہے کہ نہیں ہے تو بڑے مسائل تھے آخر ان کے چہرنے کا کیا انتظام کیا جائے ان کی روزی روٹی کا کیا انتظام کیا جائے تو کئی مسائل درپیش تھے جس سے نبی کریم وسلم کو نپٹنا تھا وہ چار مسائل کا خصوصی ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اور ان میں سے بات کا ذکر کر کے آج کی مسلس ختم کرتے ہیں باقی مسجد اگلی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مہاجرین کے لیے جائے قیام کا دوسرا مسئلہ مکہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا کا تھا تیسرا مسئلہ مسجد اور جائے عبادت کی قیام کا تھا اور چوتھا مسئلہ جو مدینہ منورہ میں آباد ایک یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی جن کے ذکر ابھی آتا ہے یا اگلی میں آئے گا ان کا مسئلہ تھا اب دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں مسائل سے آپ نے کیسے نپٹا ہے پہلا مسئلہ ہم لے لیتے ہیں کہ مہاجرین جو آئے ہوئے تھے ان کے جائے قیام کا تھا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیام کے لیے ان کی روزی روٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے اپنائے پہلا طریقہ تو یہ اپنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی مواخات کی رسم قائم کر دی آپ نے مواخات اور بھائی چارگا ہے کیا چیز کس کو کہتے یعنی فلا آدمی آپ کا ویسے تو مسلمان سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں؟ ہے کہ نہیں نبل مومنونا اخوا مسلمان کیا مومن ایک دوسرے کے المسلم و اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے ایک خاص اخوت قائم کی خاص اخوت جو قائم کی ہے انسار اور مہاجر کے درمیان وہ یہ ہے کہ جس مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا ہے جس مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیا ہے وہ مہاجر انسار کے پورے مال میں اس کا حصے دار ہوا کرتا تھا انصاری مہاجر زدہ اپنے مال کا حصے دار نہیں رہا کرتا تھا گھر کے اندر ٹھہرنا ہے یا باغ میں کام کرنا ہے بکری چلانا ہے جو کچھ ہے جتنا حق انساری کا تھا اتنا حق مہاجر کا تھا کیوں ساتھیوں یہ اس کی ضرورت تھی جس لیے کہ جانتے ہیں آپ کسی اجنبی جگہ پر چلے جائیں جہاں نہ آپ کے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے نہ آپ کے کھانے کے لیے کوئی جگہ ہے آپ کی طبیعت میں کیا رجحان ہوگی کی نہیں ہوگی کلک پیدا ہوگا ہی نہیں پیدا ہوگا آپ چاہیں گے کتنا جلدی ہم یہاں سے لیکن ایک آدمی دوست آپ کو ایسا مل جائے جو آپ کے غم کو اپنا غم سمجھ رہا ہے بلکہ اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے اپنی ضرورت پر آپ کی ضرورت کو ترجیح دے رہا ہے تو کیا ہوگا آپ کو سکون اور اطمینان بلکہ آپ کہیں گے آپ نے تو مجھے اپنے خاندان کو بھلوا دیا ہے یعنی آپ نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ اب مجھے اپنا گھر یاد نہیں آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا وہ اس طریقے سے کہ جس مہاجر کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ انسار کا رشتے دار ہے تو انسار کے پورے مال میں وہ شریک ہو جاتا تھا رہنے کے لیے اسے گھر کا انتظام ہو جاتا تھا اور کھانے کے لیے اس کے پاس مال کا بھی انتظام ہوتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسار کو وہ کھلا دل دیا تھا انصار تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی مہاجر مل جائے ہمیں کوئی بلکہ بسا اوقات قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی ایک ہی کے بارے میں دو تین انصاری دوڑتے تھے کہ اللہ انہیں میرے یہاں رہنے دیجیے انہیں میرے یہاں انہیں میرے یہاں تو اس کے لیے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ آپ قرآن اندازی کرتے تھے کہ یہ کس کے پاس جا کر کے ٹھہرے تو پہلا کام تو یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ کی انصار کے درمیان درمیان بھائی چارگی کا قائم کر دیا شروع میں پینتالیس مہاجر اور پینتالیس انصاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا اور انصار نے اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کا حق ادا کر دیا جس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی تعریف فرماتا ہے جو لوگ ان سے پہلے یہاں پر اپنا گھر بنا لیے یعنی انصاری لوگ وہ ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز انہیں دیتے ہیں تو اس سے اپنے دل کے اندر کوئی سختی محسوس نہیں کرتے بلکہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگر تھی وہ مجبوری پریشانی کی حالت میں کیوں نہ ہو جو شخص اپنے نفس کو بخالت سے محفوظ رکھ لے تو یہ وہی شخص کامیاب ہے تو انسار نے ایسا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ جس کو بھائی بنا دیا تھا اسے یقیناً اپنا بھائی بلکہ اپنے بڑے بھائی سے بھی دیا درجہ دیا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں صحیح بخاری شریف میں حضرت مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساد بن ربیع سعد بن ربیع یہ انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا تھا صرف ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ اس کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو صرف ایک مثال لیجئے آپ سعد ابن ربیع اور عبد الرحمان ابن عوف ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ کرایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عبد الرحمان ابن عوف آپ کا بھائی تمہارا بھائی ربیع سعد صادن ربی عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑتے ہیں ساتھ بخاری شریف کی روایت ہے ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمان میں مدینہ میں جو لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مالدار ہوں یعنی یا مالدار لوگوں میں ہوں میں آؤ اپنا پورا کمال حص... پورا مال دو حصوں میں بانٹ دے رہا ہوں آدھا حصہ مال ساتھیوں یہ کہنا تو آسان ہے لیکن نافذ کرنا اور عمل میں لے ایک بڑا مشکل کام ہے ورنہ کہہ دینا تو آسان رہا کرتا ہے ورنہ آپ اگر ایک لاکھ روپے جمع کر رکھے ہیں تو دل کی خوشی کے ساتھ آپ کا بھائی دور کو چھوڑ دیجیے آپ کا سگا بھائی ہو جو آپ سے الگ رہ رہا ہو آپ بڑھ کر کے آدھا آدھا پچاس دیت میں جانوں کہ آپ مرد ہیں پورے مال کو چھوڑ دیجیے آپ تو کہہ لینا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا اسے عملی جہاں پہنا کیا ایک بڑا مشکل کام ہے تو ساد نے ربی نے کہا کہ میں انسار کے مالدار ترین لوگوں میں ہوں مالدار ترین لوگوں میں ہوں اپنا مال میں دو حصوں میں بانٹ دے رہا ہوں آدھا حصہ آپ لے لیجیے اور آدھا حصہ میں لے رہا ہوں ساتھیوں بات یہیں تک نہیں پہنچی ہے بات یہیں تک نہیں پہنچی ہے بات یہاں تک پہنچ گئی کہے کہ میری دو بیویاں ہیں کیا کہا میری دو بیویاں ہیں آپ دیکھیے ان میں سے کون آپ کو ذرا پسند آتی ہے. یہ نہیں کہ کسی سے ناراض ہیں کسی سے کم محبت کرتے ہیں کسی سے زیادہ میں یہ نہیں کہا کہا یہ میری دو بیویاں ہیں آپ ان میں سے جس کو پسند کریں میں اسے طلاق دے دے رہا ہوں اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے شادی کر لیں ساتھیوں دنیا کی تاریخ میں آپ اس کی مثال نہیں پا سکتے اور نہ اس کی مثال آپ لا کر کے دے سکتے لیکن عبد الرحمان او بھی غیرت مند آدمی تھے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور میں برکت عطا فرمائے ہے آپ اپنے گھر میں مجھے رہنے کی جگہ دے دے رہے یہی بہت ہے صرف مجھے بازار کا راستہ بتلا دیے بازار کہاں لگتے ہیں بس بازار کہاں لگتے ہیں مجھے یہ راستہ بتلا دیجئے اور تجارت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ رہتے آپ آب کے ابن اوف کے ہاتھ میں بڑی برکت دی تھی اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے نے بڑی برکت دی تھی انہیں بتایا گیا کہ مدینہ منورا کا سب سے بڑا بازار جو لگتا ہے بنو قید میں لگتا ہے تھوڑی ہی دور پر مدینہ مسجد نبوی وہاں پر گئے اور اے خریدنا ہے یہ بیچنا ہے یہ خریدنا ہے یہ بیچنا ہے, یہ ہے یہاں تک کہ شام تک کچھ پیسے بھی لے کر کے آئے کھانے کے لیے کچھ پنیر بھی لے کر کے آئے اور ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ دوسری شادی انہوں نے شادی بھی کر لی ہے تو ارد کر یہ مثال پیش کرنا ہے کہ انسار نے کس قدر سخاوت نفسی کا مظاہرہ کیا بخاری شریف کی دوسری حدیث حدیث, حدیث, حدیث, حدیث بحرا سے دیکھی مکہ مکرمہ میں کھیتی نہیں تھی اس لیے مکہ کے لوگ کھیتی کرنا نہیں جانتے تھے اور نہ کھیتی کا جو کام جاتے مشکل کام ہوتا ہے تجارت, تجارت کا مشکل ہے کھیتی کام مشکل ہے جی کھیتی کا مشکل ہے نا جی تو وہ کھیتی کا کام اتنا مشکل کام بھی نہیں کیا تھا انسار نے چاہا کہ جس کے پاس کھیت ہے وہ دو حصوں میں بانٹ دے آدھے پر وہ قابض ہو جائیں اپنا کھائے کمائیں اور آدھا میرا رہے لیکن عمومی طور پر صاحب اکرام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جب تک ہمارا کچھ انتظام نہیں ہوتا ہم آپ کے کھیت میں کام کرتے ہیں نا بطور مزدوری کے گویا ہم کام کریں گے اس میں سے جو ہوگا آپ مجھے ایک حصہ دے دیں گے وہ ہمیں قبول ہے تو عرض کرنے کے مقصد یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین درمیان پہلی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرایا بھائی چارگی کا اس سے جس کو جس کا بھائی بنا دیا اس کا تین مسئلہ حل ہو گیا ساتھی پہلا مسئلہ رہائش کا حل ہوا ہے اور دوسرا مسئلہ کھانے اور پینے کا تیسرا مسئلہ جو میرے نزدیک سب سے اہم ہے حل ہوا ہے وہ مسئلہ کیا تھا تیسرا میں بھی پہلے بتا چکا ہوں ہی؟ نہ بھائی چارہ سے کیا مسئلہ حل ہوا اس سے نہیں ساتھی ہو جو غربت اور اجنبیت ان کو محسوس ہونی چاہیے تھی اپنا گھر چھوڑ کر کے آئے تھے اپنا مال چھوڑ کر کے آئے تھے اپنے رشتے داروں کو اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے آئے تھے ہے کہ نہیں ہے اب یہ ان کو مل گیا ہے تو اب ان کے ساتھ اتنی فراخی سے پیش آ رہا ہے کہ اپنی بیوی تک چھوڑ دینے کے لیے تیار ہے وہ اپنے پورے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر دینے پر تیار ہے وہ اپنے کھیت کو دو حصوں میں باندھ دینے پر تیار ہے وہ جب اتنا گمگسار کوئی انہیں مل جائے گا تو اپنا گھر یاد آئے گا ان کو سوچنے کی بات ہے تو جو میرا نزی سب سے اہم مسئلہ حل ہوا ہے وہ, وہ یہ ہے کہ جو مہاجر پریشان ہو کر کے آئے ہیں وہ دوبارہ مدیرہ مکہ مکرمہ جانے کے بارے میں سوچیں نہیں یا ان کے دل میں کہیں یہ بات نہ آئے کہ ہاں بلاوج ہم یہاں پر چلے آئے دوسری چیز اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انصار جن کے پاس ایک سے زائد گھر تھا ہوتا ہے نا لوگوں کو ایک سے ایک سے زائد گھر تھا وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ کے حوالے کر دیا کہ آپ یہ گھر لیجئے اور ہمارے جس بھائی کو دینا چاہیں آپ دے دیں سوچیں آپ انصار نے کیا کام کیا کہ کی جس کے پاس زائد گھر تھا آپ نے اسے اس لیے کہ انسار کے حوالے آپ نے کیا تھا تو انسار تو اسے اپنے اس گھر میں رکھا ہے مہاجر کو جو گھر ان کا اپنا تھا جو زائد گھر تھا اس میں نہیں دیکھا تم جا کے الگ کو نہیں اس لیے کہ اگر ان کو الگ گھر میں رکھتے تو وہ بھائی چارگی ایک دوسرے کو سکون اور تسکیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ ہے نہیں اس لیے انہیں اپنے گھر میں رکھا جہاں وہ رہ رہے تھے اپنے مہمان کے طور پر اپنے بھائی کے طور پر چھوٹے بھائی کے طور پر رکھا لیکن جو زائد گھر تھا وہ کیا, کیا؟ نبی کریم سر حوالے کر دیا کہ آپ ہمارے جس بھائی کو دینا چاہیں آپ دے دیں اور تیسرا حل اللہ کے رسول سے یہ نکالا کہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو کچھ بنجر زمین رہا کر دی بنجر زمین مراد کیا ہے جو کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا اور اس کے اوپر ان مہاجرین کے لیے جو مکہ مکہ مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے خصوصاً جو اپنی بیوی بی بچوں کے ساتھ آئے تھے اس لیے کہ کچھ مہاجر تھے نا جو بیوی بی بچوں, بی بی بی بچوں کے ساتھ آئے تھے یہ کیا کہ کی اس جگہوں پر گھر بنوا کر کے آپ رہائش ان کو عطا کر دی یہ آپ کی حکمت دیکھیے اور کچھ انساری کچھ مہاجر ایسے تھے جو چھڑے تھے اور جوان تھے جو جوان تھے اور ابھی ان کی شادی کی کوئی امید نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت کا سلسلہ برابر جاری تھا ابھی ختم نہیں ہوا تھا جس کو جیسے موقع ملتا جہاں پر ایمان لے آتا ہر ایک کے اوپر واجب تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اس کے لیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا کہ جب مسجد بنوائی تو مسجد ہی کے بغل میں ایک چبوترہ بنوا دیا جس کے اوپر ایک چھت ڈال دی آپ سروس نے ایک چبوترا یعنی اونچا اونچی جگہ بنوائی جسے سفا کہا جاتا ہے اور اس پر چھت ڈال دیا اور وہاں وہ صحابی جو اکیلے آتے مسلمان ہو کر کے یا مدینہ منورا ہی کے رہنے والے تھے مسلمان ہوتے لیکن ان کے گھر والے انہیں تنگ کرتے گھر سے نکال دیتے تو وہ یا غیر مکہ کے علاوہ دوسری جگہ جو مسلمان ہوتے وہ آ کر کے آپ وہاں پر ٹھہرایا کرتے تھے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے دوسرا مسئلہ جو بڑا اہم تھا اس بات کو ذکر کر کے میں آج کی بات ختم کرتا ہوں اس لیے کہ شروع ہونے میں کافی تاخیر ہو گئی ہے دوسرا مسئلہ ساتھیو آب و ہوا کا تھا مکہ مکرمہ کی آب و ہوا خشک تھی خشک تھی اور وہاں کھیتی وغیرہ نہیں تھی جس کی وجہ سے وبائی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں جبکہ مدینہ منورہ کی زمین کیا تھی کھیتی کی تھی وہاں رتوبت تھی مکہ کے طریقے سے خشک نہیں تھی ثانیا نبی کریم وسلم تشریف لیاد بخاری شریف کی روایت ہے کہ مدینہ منورہ یعنی یہ بیماریوں کا گھر تھا بیماریوں کا گھر تھا اس لیے کہ جو بغل سے وادی تھی وہاں گندہ نالے کا پانی بہتا رہتا تھا تو جس سے بیماریاں پھیلتی تھیں اور ہوا بھی کہ بہت سے مسلمان جب وہاں پر آئے تو وہ بیمار ہو گئے بہت سے مسلمان آئے اور بیمار ہو گئے ان بیمار ہونے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے حضرت بلال حبشی بھی تھے حتیہ کی ان کی بیماریاں طول پکڑ گئی حضرت ابو بکر کے خادم عامر ابن فہیرہ بھی تھے یہاں اتنی لمبی ہو گئی اتنی لمبی ہو گئی کہ ان لوگوں کو اب مکہ یاد آنے لگا ان لوگوں کو مکہ یاد آنے لگا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی دعا فرمائی چنان کے صحیح بخاری میں صحیح مسلم حضرت عائشہ شہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ وبائی امراض والی زمین تھی مدینہ منورہ کی اسی لیے یہاں ایک عجیب قسم کا شرک چل چکا تھا وہ یہ ہے کہ جو کوئی اس زمین میں آئے تو اسے چاہیے کہ کی گدھے کی طرح چیخ نکالے چگھاڑے گدھے کے طریقے سے ہے نا پھر اس کے بعد وہاں ٹھہرے تو وہاں اسے بیماری لاحق نہیں ہوگی غلط عقیدہ لہذا کوئی آدمی بھی جب نیا آیا تھا مدینہ منورا میں جو مسلمان نہیں تھا تو وہ ایسے ہی کیا کرتا تھا تو جب مدینہ منورا تشریف لے آئے تو ابو بکرے اور حضرت بلال یہ دونوں بیمار ہو گئے اور سخت بیمار رہے مائی عائشہ کہتی ہے کہ یہاں تک کی ان کی بیماری بہت لمبی مدت تک چلی گئی تو میں ایک دن اپنے باپ کی عیادت کے لیے جاتی ہوں تو میرے باپ سے پوچھ ہم نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابو جان کیا حال ہے کیا حال ہے تو وہ کچھ جواب دینے کے بجائے کیا کہتے ہیں کہ کلر ان مصبی اہل ہی ولمو تو ادنا شرا کے نال ہی یعنی آدمی اپنوں اہل عیال میں صبح کو تو بخیر رہا کرتا ہے لیکن شام کو کیا ہو جائے اس کا انجام اسے معلوم نہیں رہتا کہا کہ میں نہیں سمجھی کہ او بکر کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن بعد میں اندازہ لگا کہ اس بیماری سے حضرت بکر کو موت کا خطرہ لاحق ہوگا ذرا دیکھیے اس طرح بیمار ہو گئی اس بیماری سے ان کو موت کا خطرہ بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ان کی عیادت کے لیے میں گئی ان کی بچی تھی ان کی عیادت کے لیے میں گئی تو وہ کہا کرتے تھے کہ کاش کے مجھے وہیں رہنے کے لیے جگہ مل جائے جہاں سے ہم جہاں پر عز خیر پائی جاتی ہے اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہا جب ان کا بخار تھوڑا سا ہلکا ہوتا تو بلند آواز سے گایا کرتے اللہ <سؤال> <سؤال> لئی تشیری ہل ابھی تن لتن بے وادن و ہولی از و کاش کے وہ کب وقت آئے گا وہ کب موقع ملے گا کہ میں ایک رات بھی اس وادی میں گزارتا جہاں پر عید اور جلیل گھاس پائی جاتی ہیں اس لیے ارخیر گھاس وہاں کی بڑی مشہور تھی اور اس کے بعد کہا وحل اری دن یومن میاتن یبدولی شامت و تفیلو کیا ایک دن بھی مجھے مجنہ بازار کے پاس جو وادی ہے وہاں رہنے کو ملے گا اور مجھے شامہ اور تفیل نامی پہاڑ دکھائی دیں گے اس کے بعد جب ہوش آتا تو دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالی شیبا پر لانت امیہ پر اتبا پر لانت بھیج اس لیے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مجھے ایک ایسی زمین ایک ایسی جگہ جانے پر مجبور کیا ہے جو جگہ بیماریوں اور وبا والی ہے اس کو سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا تو آف صلی اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم حبب علینا المدینہ کما کحب بنا مکتا او اشد اے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کی ویسی ہی محبت ڈال دے جیسی محبت مکے کی ہے بلکہ اس سے بھی دلہ محبت ہمارے دل مدینہ کی پیدا ہو جائے اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ناپ تول کے سامان ہے اس میں بھی برکت اتا فرما یہاں جو وزن کے سامان ہے اس میں بھی برکت عطا فرما اے اللہ تعالی اس کی وبا کو بیماری کو جحفہ جو وادی ہے تقریباً دو سو میٹر کے قریب وہاں پر اے اللہ تبارک و اطالا بھیج دے تو کہنے کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہاں مدیرہ منورہ کی وبا بیماری جو تھی وہ صحیح ہو گئی حت کےتے بھی بیمار ہو گئی چنانچہ صحیح بخاری شریف میں جو ان کے اپنے شادی کا جو قصہ ہے تو کہتی ہے میں مدینہ منورہ آئی تو اس قدر بیمار ہو گئی اتنا بخار ہو گیا تھا کہ میرے بال سارے کے سارے جھڑ گئے اسی لیے جب میری ماں مجھے دلہن بنا کر کے اللہ کے رسول کے کی آپ کے ہاں رخصت کرنا چاہی تو میرے بال صرف یہی تک تھے گلے کندھے ہی تکتے یعنی چوٹی باندھنے کے لائق میرے بال نہیں تھے تو دوسرا مسئلہ جو مسلمانوں کے سامنے تھا وہ کس چیز کا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کا وہ کیا تھا مدینہ منورہ کے اندر وبائی بیماری کا تھا تو آپ اس کا حل اس طریقے سے کیا اب باقی باتیں جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھیں گے اور انشاءاللہ وقت پر شروع ہو جائے گا آج چونکہ کسی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے اس لئے میں مزید اس کو اتول نہیں دینا چاہتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے یہاں جمع ہونے کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے صبح اللہ اشد اللہ اللہ غفر اطوب و